لوگ ایک دہ پر تھے پھر اللہ نے ان بات بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتی اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلاف ہے کا فیصلہ کردے اور کتاب میں اختلاف ہیں نی ڈالا جن کو دی گئی تھی باد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے آپس میں سرکشی سے تو اللہ نے امان والوں کو وہ حق بات سوجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنی حکم سے اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ ہے۔